إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلقا منها زوجها وبصا مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا اللهم محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد الله تعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اندر انسان کے بارے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان فطرتاً جھگڑالو ہے اللہ کا نا فرمان ہے اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والا ہے اس کے اندر تغیانی اور سدکشی پائی جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا حجت بازیاں کرنے والا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وقان ال انسان وقس اور کہ انسان سب چیزوں میں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا سب سے زیادہ جھگڑا لوگ اب اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اپنی تمام مخلوقات میں اس کو ایک فضیلت ایک درجہ اور ایک مرتبہ دیا ہے کہ تمام مخلوقات سے اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا اللہ رب العزت نے لیکن یہی انسان اگر اللہ کے احکامات کو پسی پشت ڈال دے اللہ کی نافرمانی کے اوپر اتر آئے اللہ کی بغاوت شروع کر دے اللہ رب العزت کے احکامات کو تحس نہس کر دے تو پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا بادی اور نافرمان ہو جائے اس کے شاعر کی عزت و احترام نہ کرے تو ایسے وقت یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے یہ اللہ رپور عزت کے قرآن کو سمجھتا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کرتا اس دین کے تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا یہ حال ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والا جہن کہ بے شک اللہ نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے کہ ان کے اعمال بد ہونے والے ہیں انہوں نے اللہ کی بغاوت اور نفرمانی کرنی ہے تو ان کے انجام کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو تیار کروایا ہے اب بہت سارے وہ جن اور وہ انسان جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو اپنے بد اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جانے والے ہیں وہ کون سے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لبم قروب اللہ یقا ہوں ان کے دل ہیں لیکن اس کے ساتھ سوچ و فکر کچھ بھی نہیں کرتے اللہ رب العزت کی مخلوق کے اوپر غور نہیں کرتے اس زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر کچھ غور نہیں کرتے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے لبم قروب اللہ یکقا ہوں دل ہے صرف دھڑکنے کے لیے انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی عمارت حاصل نہیں کرتی دین اسلام کی آیات نشانیاں ان کے سر میں پیش کی جاتی ہیں لیکن اثر قبول نہیں کرتے ورحم آزاد اللہ اسماؤن نبی ہا ان کے کان ہیں لیکن نیکی کی بات بھلائی کی بات دین کی بات یہ ان کو سننا دوبارہ نہیں ہے اگر دین کی بات ان کے کانوں کے اندر پڑ جائے تو اس کو یہ شور و ہوا کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اس سے ان کو تب ہی محسوس ہوتی ہے ان کے دل پر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں لیکن اب جانوروں کو اللہ رب العزت نے اس بات کے اوپر معمول کر دیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اٹار کو برما برداری کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو حکمر دیا ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو اس لیے اللہ رب العزت نے آگے مزید ہمایا الا ایک کلان ابل ہوں ابل بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جانور پر تو اللہ نے جس کام کے اوپر معمول کیا ہے وہ اس کام کو سر انجام دے رہا ہے لیکن یہ جاغروں سے بھی گیر مل رہا ہے کہ اللہ کا نافرمان اور بانی ہے کانوں سے قرآن کو نہیں سنتا اس کا دل قرآن اور حدیث کی اثر کو قبول نہیں کرتا اور اس کی زبان قرآن کی تلاوت نہیں کرتی اس کے پاؤں چل کے اللہ رب العزت کی اتحاد کی طرف نہیں جاتے بلکہ اللہ رب العزت کی بغاوت اور نافرمانی کی طرف جاتے ہیں الاق الغافلون اور یہی غافل لوگ جو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس سے یہ غافل ہے اب انسان اپنے آمار سے اپنے افعال سے اپنی زبان سے اپنے کلام سے اللہ رب العزت کو غزل دلاتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے یہ اشو اخلوقات کے درجے سے گر جاتا ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور اس کا اندازہ اس کے آماد سے اس کے افعال سے اس کے بولنے سے اس کے چلنے پھرنے سے لگایا جاتا ہے اگر اس کے کام اللہ کا قرآن سنے اگر اس کی روایت نبی اثر صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پڑھے اور اس کا دل ان کا اثر قبول کرے تو اس کے اعمال سے اس کے قرآن سے مظاہر ہوتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن شعائر فَإنَهَا مِن تَقْوَ کہ جو اللہ رب العزت کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اللہ رب العزت کے شاعر کے ہیں وہ دین اسلام کی نشانیاں کیا ہیں یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں ایک بلّہ ہے یہ مساجدیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے قرآن ہے یہ آزاد ہے یہ مدارت ہے یہ طلباء ہیں یہ علماء ہیں یہ اللہ رب العزت کے دین کے شاعر اس کی نشانیاں ہیں اب جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہے ڈر ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے لیکن اگر کسی کا عمل اس کے برعکس ہے وہ اپنے اعمال سے اپنے اقوام اور آج سے ان شاعر کے خلاف بد زبانی کرتا ہے ان کی توہین کرتا ہے تو یہ بات اس چیز کی خبر دیتی ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے اس کے دل کے اندر تکڑا نہیں ہے اور یہ اپنی زبان سے اللہ رب العزت کے ان شاعر کے بارے میں قیام کرتا ہے ان کے بارے میں غلط تبصیہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے یہ چھوٹی سی زبان اگر اس کو سنبھال کر رکھے تو یہ دنیا اور آحت میں اس کے لیے نجات کا باعث ہے لیکن وہ اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے اپنی آفت کو بھی خراب کر دیتا ہے اپنی زبان سے وہ کلام نکالتا ہے وہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور یہ زبان کس قدر انسان کو ہلاکت کے اندر ملوث کر دیتی ہے سیدا جبر نبی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی الجنہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں ویوبا ایرونی مینندار اور جب میں وہ عمل کر لوں تو میں جہنم کی آگ سے دور ہو جاؤں ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کرنے سے میں جنت والا بن جاؤں جنت میں جانے والے لوگوں کے اندر میرا شمار ہو جائے اور ان لوگوں کے اندر میرا شمار ہو جائے جو جہنم سے بچا لیے جائیں گے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی ناظیمی تو نے تو ایک عظیم بات کے بارے میں سوال کر لیا ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مِن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ। لیکن یہ ایک عظیم بات جس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر لے اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت اس کو آسان کر لے اس کے لیے نہایت انتہائی آسان ہے لیکن جس کو اللہ رب العزت توفیق نہ دے اس کے لیے اس کو اپنانا اس پر چلنا بہت ہی مشکل ہے پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امال بتائے بہت سے امال بیان کیے پھر اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کیا میں تجھے اس سب کا خلاصہ اس سب کا نچوڑنا بتا دوں جو بات ان سب میں سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے وہ میں نہ بتا دوں تو انہوں نے فرمایا جی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے اندر اشارہ کر فرمایا کپ فارغ کہا جا اپنی اس زبان کو قابو کے اندر رکھ اپنی زبان کے ساتھ صرف وہی کرنا ادا کر کہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالنا کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جائے اور پھر سیدھا معاذ نے جبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب و آبی مانا تک نمبی کیا ہم اپنی زبان سے جو بات چیت کرتے ہیں جو کرام کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا معاوضہ ہوگا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس روایت کو امام کے امام ماجر اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لوگ اپنے چہروں کے برگ اور اپنے نتروں کے برگ سیکھتے ہوئے ان کو کے اندر داخل کیا جائے گا صرف ان کی زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے کے اس زبان سے جیسے کلمات نکلتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور وہ ایسے افعال کرتے ہیں وہ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جو ان کے لیے جنت کا راستہ اس کو بند کر دیتا ہے اور ان کے لیے اس راستے کو کھو دیتا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے لیکن انسان اس قدر غافیل و پرواہ ہے کہ بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا بات اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اور بعض اوقات انسان ایسی خطرناک بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے کہ جو انسان کو جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا دیتی ہے اس کو جنت والے راستے سے بالکل الیکٹ پھینک کر کے اس کو جہنم والے راستے کے اوپر لا کھڑا کرتی ہے سید ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد نے <جِحنَّم> بندہ اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے ایک حقیر سی بات ایک چھوٹی سی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ اس بات ہی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہتا ہے ایک چھوٹی سی بات میں نکال دی لیکن وہ بات اس کا وہ کلمہ وہ کلا اللہ رب العزت کی اس قدر ناراضگی کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کی تہ کے اندر لے جاتا ہے اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ فیا بی ناری جہنم سب کہ وہ اس کو ستر سال کی مصافت کے برابر جہنم کے اندر لے جاتا ہے اب جو سخت ستر سال کی مصافت کے برابر جہنم کے اندر چلا گیا آج اس کے لیے نکلنے کے کیا راستہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ لیکن آج افسوس کہ ہم اپنی بات کرنے کے اندر قرار کرنے کے اندر بالکل اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زبانوں سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہیں ہماری بات ایسی تو نہیں ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا جس سے ہمارے دین میں ہمارے ایمان میں کوئی کھڑے آ جائے گا اور عوام تو عوام لیکن ہم پر مسلط کیے ہوئے لوگ جن کا ہم پر مسلط کیا جائے گا ہی غیر اسلامی طریقے سے ہوا جن کا انتخاب ہی غیر اسلامی سے طریقے سے ہوا اور جن لوگوں کو ہم کے اوپر مسلط کر دیا جو اسلام کے دشمن اور ریار کے کفار کے دوست اور دین اسلام کے شار اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی زبانوں سے دین اسلام کو اس کے خلاف تار و تشریح کرتے ہیں مسلمانوں کو ایزا دیتے ہیں اگرچہ وہ اپنے آپ کو رشید کرائیں وہ ایسے غیر رشید ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ یہ لوگ جانوں سے بھی بدتر ہیں یہ اللہ رب عزت کے دین سے غافل ہیں یا اس کے دین کے بارے میں تار و تشریح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہمیں بیان فرما دی ہے کہ ایسے لوگ ان کا اشرف المخلوقات ہونا تو درکنار ان کا انسانیت سے درجہ کرنے ہونا تو درکنار یہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیوں؟ اپنی زبانوں سے یہ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں اسلام کے اوپر طرح کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں ہی کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے شاعر کی توہین کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے وہ گھر مساجد بلود اللہ جن کے اندر ایک دن میں پانچ دفعہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر حاضری کے لیے بلایا جاتا ہے وہ دن کے اندر پانچ دفعہ آزان دینا ان کو تکلیف دیتی ہے ان کو یہ بات روا نہیں کہ دن کے اندر پانچ مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آزان دی جائے اور وہ اللہ رب العزت کے ان گھروں کو ان مدارت کو جہاں پر اللہ رب العزت کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے نبی بن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے ان کو یہ جھالت کیتے کہتے ہیں اور وہ یہ جھالت کی یونیورسٹیاں کہتے ہیں اگرچہ ان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں کیوں نہ ہو انہوں نے دنیا کی اعلیٰ اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم کیوں نہ حاصل کی ہو لیکن جب تک یہ اللہ رب العزت کے دین سے غافل ہیں قرآن سے غافل ہے حدیث سے غافل ہے تو ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور اپنے آپ کو درکنار کے جو شخص جانوروں سے بدتر ہو وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوخ کر دے وہ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرے اور ایسا انسان کہ جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے اگر اللہ اب العزت کی دین کی توہین کرتا ہے شاہ اللہ کی توہین کرتا ہے وہ علما کو جو حالات کی دیتا ہے وہ اللہ و عزت کے مساجد پہ مدارت کو جہارت کی یونیورسٹیاں کہتا ہے وہ اپنی اس توہین کی وجہ سے دین اسلام سے اس فرق کی وجہ سے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر چکا ہو دین اسلام کے اندر داخل ہو اور دین اسلام کی جو ضروری ہدایات ہیں جو دوری تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور اس کے باوجود وہ یہ اعمال کرے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے چائے کہ وہ شخص جس کا اپنا اسلام ہی مشکوک ہے لیکن آج ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے اور اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو دو وجوہات کی بنیاد پر جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ورنہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر اس کے علاوہ کئی وجوہات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دو وجوہات کون سی ایک اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ بغض اور دوسری اللہ رب العزت کے ان احکامات اور شاعر کا استحصال کرنا ان کے ساتھ مذاق اڑانے کی وجہ سے اور جو شخص اللہ رب العزت کے دین میں سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی تعلیم کو اس کو بجٹ کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے تو ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے شیخ الاسلام محمد ابن اب البحاب رحیم اللہ نے اپنی کتاب نوازل اسلام کے اندر جو درخت نوطل اسلام شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحیمہ اللہ نے بیان کیے جو عمومی طور پر کثرت لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں سے جو انہوں نے ایک بیان کیا وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی تعلیم کو ناپسند کرتا ہے اگر جو اس پر حما بھی پڑے تو ایسے شخص کے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اپنے دل سے ناپسند کرتا ہے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد اگر اس کے اوپر عمل بھی کرے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین کا ولو وہ لوگ جنہوں نے قبر کیا جو کافر ہیں ان کا رویہ کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے والذین ولدین کا فرو فتح ایسے کافر لوگ ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے امال برباد ہے اگر کوئی نے عمل کیا ہے اس دنیا کے اندر کوئی اچھائی کی ہے کوئی بنائی کی ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہی ان کے امال کا بدلاؤ ان کو دے دیتا ہے کیا نت والے دن ان کے لیے سوائے جھنڈے کے کچھ نہیں ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کور کیا ان کے امال برباد ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے اور یہ کافر لوگ کون ہیں تو اللہ رب نے فرمایا کہ انہوں نے کبر کیسے کیا, کیا لوب فراستہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی منزل من اللہ شریعت کو ناپسند کیا جس کے باعث اللہ رب العزت نے ان کے تمام امار کو بارک کر دیا اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی ایک حکم کو کسی بھی ایک بات کو قرآن کی کسی ایک آیت کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو ناپسند کرتے ہیں اس سے برت رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا آکڑوں کا سیوا ہے اور جو ایسا کرے اللہ رب العزت اس کے تمام امال کو غارج کر دیتا ہے اس کے تمام امال کو اللہ رب العزت برباد کر دیتا ہے ایسا ہی اللہ رب العزت نے شانا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اور اس کے احکامات کی پیروی نہیں کی ذالی کبھی ان تب او ما اور پیروی اس چیز کی, کی کہ جو اللہ رب العزت کو ناپسند اور اللہ رب العزت کی کا باعث ہے انہوں نے وہ آہار کیے وہ اخبار اپنی زبانوں سے نکالے کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے ظاہر کبھی اصرۃ اللہ ان کے اخبار کی وجہ سے اور افعال کی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ اکاری رضوان اور اللہ رب العزت کی رضوان کو اس کی خوشی کو اس کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا فَأَحْبَتَ جس کے باعث اللہ رب و عزت نے ان کے اماد کو مارد کر دیا ان کے عماد کو برباد کر دیا جامت واردین ان کے لیے ہی نہیں لگایا جائے گا بلکہ ان کو ہوا منصورہ بنا کر اڑا دیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ رب و عزت کی نازل کی ہوئی شریعت میں سے, کسی ایک حکم سے بھی وہ بوجھ رکھتے ہیں اس کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ معاملہ اس کا ہے کہ جو دین اسلام کے اندر داخل ہو جو اسلام کے شاہد کو اوپر عمل کرتا ہو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہو اور جس کا پہلے اسلام مشکوک ہو تو اس کا تو کیا کہنا اور جو شخص اسلام کے اندر داخل ہو اس کے بعد اللہ رب العزت کے نازی کوئی شریعت میں سے کسی چیز سے بلت رکھے تو انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور آپ میں سے جس کسی نے اس غیر رشید کا بیان سنا ہوگا اس کے اندر یہ بات واضح ہے تو اس نے اللہ رب العزت کے ان کا سمجور اڑایا جو اس بات کا بعد اعلان اور بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کے ان شاعر سے بغل رکھتا ہے اور ان کو نقصان کرتا ہے اور جو شخص اللہ رب العزت کے ان کا سبزور اڑاتا ہے ان کا استحصال کرتا ہے ان کا مزاق اڑاتا ہے اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کو مردہ تاری کہتا ہے ان کو وہ تشبیح دیتا ہے مردہ تاریخ سے ان کا احتجاج کرتا ہے تو اس کو بھی شیخ الاسلام محمد ابن اجنع البای محلہ نے نماز الاسلام میں شمار کیا ہے کہ جو اقشد دین اسلام کے کسی حکم کا استحصال کرتا ہے اس کا مزاق اڑاتا ہے تو اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر کہ وہ اس کو برآمد کرے نماز کا استحظار کرے قرآن کا استحصال کرے اذان کا استحصال کرے مساجد کا استحصال کرے دین کے کسی بھی شاعر کا قرآن سے کسی عالت کا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اتحجا کرتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی دلیل بھی اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر موجود ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب منافق لوگ انہوں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گُسا کی اور وہاں پہ کر کیا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذاق کر رہے ہیں ہم تو آپس کے اندر مداخلت کر رہے تھے تو اللہ رب عزت نے قرآن نظر فرما دیا اللہ رب عزت نے فرما دیا کارو کری بد ال اسلام البتہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کر دیا ہے اب یہ آپ کے پاس آ کر خود برتیاں کریں گے دلا دیں گے اور یہ بات کہیں گے ہمارا اس کا مقصد یہ تھا ہمارا کیا مقصد تھا ہم نے ایسی بات نہیں کی اس کا انکار کریں گے لیکن اللہ رب العزت آپ کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکی ہیں یہ دین اسلام سے دین اسلام کا استحصال کرنے کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد رسول ہی کم تم لاتا اللہ رب العزت کی آیات اس کی کتاب اور اس کا رسول یہی تمہیں مذاق اڑانے کے لیے ملے تھے تم اللہ رب العزت کے شاعر کا استحدہ کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحدہ کرتے ہو اللہ کی کتاب کا استحدہ کرتے ہو زیر اسلام کے شاعر کا استحدہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے سنمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بادہ کہہ دیجیے تمہارے لیے کوئی مظر نہیں تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کا احتقاب کر دیا جو شخص دین اسلام کی تعلیمات سے بغت رکھنے والا ہو اور جو شخص اسلام کی تعلیمات کے استحدہ کرنے والا ہو اس کا تو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر ایسے شخص کو ایک ایسے ملک کے اندر کہ جس کو اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا جس کے لیے لاکھوں لوگوں کی گدریں پٹوائی گئی جس کے لیے کتنی عورتوں کی عزت تعطار ہوئی اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے برد بھرا پڑا ہے جن کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے بغض ہے اور وہ اس بغض کو چھپائے ہوئے نہیں بلکہ اپنی زبانوں سے اس بغض کا اظہار کرتے ہیں اس بغض کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دینا ان کے روزہ را دیے جائیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث شرمندگی کیا ہوگی کہ وہ مورت جو اس خطۂ عرضی کے اوپر اس زمین کے اوپر واحد مورت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو دین اسلام کے حاصل کیا گیا جس کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کا قانون دین اسلام شریعت مہودیہ قرآن حدیث نافذ ہوگا اس سے زمین کے اوپر بیٹھ کر ایک شخص دین اسلام کے خلاف حضر افزائی کرتا ہے وہ اسلام کے شاعر کا مزاق اڑاتا ہے ان کا استحصال کرتا ہے اپنے دل کے بغت کا اظہار کرتا ہے تو ایسا شخص اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ اپنے جہالت کی اللہ رب العزت کے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں پڑھا اور یہ اللہ رب العزت کا دین اس کا قرآن اور اس کا حدیث یہ تو اس دنیا کی زندگی کی زمانت ہے یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ رب العزت کے قرآن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ رب العزت کی توحید اس دنیا کے پر قائم ہے یہ اس وقت تک ضمانت ہے اس دنیا کے لیے کہ دنیا قائم رہے گی جب تک یہ علماء یہ مداس یہ طور یہ اللہ رب العزت کے مساجد یہ قائم ہے اس زمین کے لیے اس زمین پہ بسنے والوں لوگوں کے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ زمین اس وقت تک اس کی زندگی برقرار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات مردہ تعلیمات ہیں اور اس کے رسول کے احکامات کی, کی پڑھا ہوتا قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تو اس کو اس بات کا علم ہوتا کہ حیات تو اثر اسی کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لئے ساتھ جو ایمان لائق اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے یا والرسول اذا دَعَاكُمْ لما اے ایمان والے جب اللہ رب العزت اور اس کا رسول تم کو پکارے تو ان کی پکار کے اوپر لب کہو وہ تمہیں کس چیز کی طرف پکارتے ہیں اذا تم لما یقینی وہ تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جس کے اندر تمہاری حیات ہے اس قرآن کے اندر اس حدیث کے اندر تو لوگوں کی زندگیوں کی ضمانت ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں جس کی ساتھیں چلتی ہیں جس کے اس شریر کے اندر اس کے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مردہ ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کو اس دل کو دھڑکتا تو ہے خون گردش کرتا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے دین اسلام سے غافل ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل کو مردہ دل قرار دیا ہے زندہ دہ وہ ہے حیات تو وہ ہے کہ جو اللہ اپنی عزت کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے نبی نبے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے پر عمل کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین قرآن اور حدیث اس کے اندر تو انسانوں کی بکا ہے لوگوں کی زندگیوں کی ضمانت ہے اصل حیات تو وہ ہے کہ جس کے اندر انسان قرآن کی گراوٹ کرتا ہے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پیش ہوتا ہے اور اس مساجد سے ان بیوت اللہ سے جن میں جو پانچ دفعہ اس کو مناحع کیا جاتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اللہ رب العزت کی مساجد کی طرف وہ اس آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہے یہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں اور جو اللہ رب العزت جس کو زندگی کہتے ہیں اس کو جو موت کہتے ہیں ایسے لوگ کیسے ہیں دین اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں سرم ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ زندگی کہتا ہے جس کو اللہ حیات کہتا ہے یہ اس کا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ موت ہے یہ موت کا منظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مدارت کے اندر ان مساجد کے اندر صرف یہ چیز پڑھائی جاتی ہے حالانکہ ان مدارت کے اندر ان مساجد کے اندر اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ چیز پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر حیات ہے اور وزیر اسلام کے انطلبا کا استجاع کرتا ہے بے علام کا استحضاء کرتا ہے کہ وہ عظیم لوگ اور اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے کہ جن کے لیے اللہ کے نب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جن کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے فروں کو بچھاتے ہیں اللہ کے نب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی یہ بیان کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے رضا کے لیے اور وہ شخص ان اللہ رب العزت کے دین کے طلبا کا استحصال کرتا ہے اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساق. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی اس وقت تک اس دنیا کے اوپر حیات رہے گی اس دنیا کے اندر زندگی رہے گی جب تک جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کوئی شخص اس زمین کے اوپر اللہ عزت کا نام دینے والا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہ قرآن اور یہ حدیث یہ تو اس دنیا کی بکا کی ضمانت ہے اللہ اس کے رسول اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ رب العزت کی زمین کے قائم اور بقا کی ضمانت ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کو مردہ تعلیم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو تباہ برباد کرے ان کو غیر کرے جو دین اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کو استحصال کرتے ہیں اور ان کو اپنے تار و تشریح کا نشارہ بناتے ہیں اور لوگ کیسے ہیں کہ جو جاہل ہیں جن کو دین اسلام کی کشتا عمار پیم نہیں ہے اللہ اب العزت کے قرآن سے جاہل ہے اللہ کے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جاہل ہے اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنی زبان سے صرف خرما ادا کہ جو اللہ ابو العیزت کی رضا کا باعث ہے جو اس کو جنت کے اندر لے کے جانے والا ہے ہر کس اپنی زبان سے وہ کرمات ادا نہ کرے ایسا کرار نہ کرے جو اللہ رب و عزت کی ناراضگی کا باعث ہو جائے اور پھر ہر شخص ان امور کو جان لے ان کا جاننا ہر شخص کے لیے لہٰذا ضروری ہے کہ جن کے بعد انسان اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہو انسان اگر سے نماز ادا کرنے والا ہو انسان اگر سے روزہ رکھنے والا ہو اگرچہ وہ حاجی ہو لیکن اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا اگر انسان وہ اعمال کر لے اگر انسان سے وہ ہمارا فضل ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ طائب نہ ہو تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان میں سے دو اخبار میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ایک اللہ رب العزت کی شریعت میں سے کسی بھی کان کو کسی بھی افکان کو اس کے ساتھ بوتھ رکھنا یا اللہ رب العزت کی اس شریعت میں سے قرآن اور میں سے کسی کے ساتھ استجاع کرنا ایسا شخص جو خیر کرتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توحفی کی تعاف اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جیسد کے لیے اللہ رب العزت اس زمین کو کے قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے فرامین کو نافذ کر دیا جائے اور اس زمین سے کفر اور کفار خاتمہ کر دیا جائے سب عربی عزت الحمد للہ رہے